فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ توحید کی شروع کے ابواب کتاب التوحید میں فرماتے ہیں اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں واہ عبود اللہ اولا تشریقوبی ہی <شَيْعًا> صحیح اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو کسی کو یا کسی چیز کو کوئی چیز عام ہو یا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ انسان ہو جن ہو کوئی چیز بھی ہو یا کوئی شخص ہو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل تعالو اطل ما حرم ربكم علیکم. اے پیارے رسول ان سے کہلتے قل قل چلتے یہاں ایک چیز کا اشارہ ہو جائے کہ باغینوں نے ایک تجویز یہ پیش کی کہ کلام پاس سے جہاں بھی لفظ قل ہے اس کو عذب کر دیا جائے کیوں کہ کی یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا حکم دیا گیا ہے سبحان اللہ یعنی قل ہو اللہ احد نہیں کہو بلکہ ہو اللہ احد اعوذ برب الناس اعوذ برب الفلق یہ بات بد دینوں نے باقاعدہ اس کی تجویز پیش کی اور خود اس طرح کا و کی وہ نمازیں پڑھائے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہرحال کیا اس کا انجام ہے اللہ ہی جانتا ہے جو کلام پاک کو بھی بدل ڈالنے میں باق نہیں کرتے اللہ تعالی فرماتے ہیں خل اے پیارے رسول آپ لوگوں میں کہہ دیجئے اور کہنا جو ہے اللہ اعلان کہنا ہے یہ نہیں کہ دل میں اسی وجہ سے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ایمان شہادت اللہ الہ اللہ کو اعلان سے کہو یہ نہیں کہ شرم یا کسی کی, کی پرواہ کرتے ہوئے دل میں کہلو وہ دل میں اگرچہ تصدیق کر لیا لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا اسی طرح دعوت و تبلیغ کا اعلان کا حکم دیا گیا قل اے پیارے رسول آپ کہیں اور پیارے رسول کے اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم سب کو حکم دیا گیا کہ ہم کہتے رہے قیامت تک یہ چیز لوگوں کو پہنچاتے رہے تعالو اطلو ما حرم, حرم رب علیکم میں وہ چیزیں بیان کرتا ہوں جن کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کیا ہے وہ اللہ تشرکو بہی بھی شیعہ اس کے ساتھ کسی کو کسی چیز کو شریک نہ کرو وہ بال والدین اور اللہ والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنے کو حرام کیا ہے تعل و علم لوگوں نے میں تفسیر کی دقت یا اس کی باریکی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آؤ ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آپ اے پیارے رسول کہ ہم اللہ کی طرف سے وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا اللہ تشرکو بھی صحیح اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو یہ حرام ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو یہ حرام ہے بعض لوگوں نے نظم قرآن پر بھی اعتراض کیا ہے لیکن یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ حرام کر کسی چیز کو حرام کرنے کا سیگا ہوتا ہے اور کسی چیز کا حکم جب دیا تو اس کے الٹ کو حرام کیا گیا یہ عام زبانوں کا قائدہ ہے دنیا کی کسی زبان کا اس وجہ سے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ لا کو بھی شیئین کو حرام کیا گیا ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کو حرام کیا گیا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تحریم کی تفصیل ہے اللہ تشرے کو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو یا کسی چیز کو شریک نہ ٹہراؤ وہ بال اور تمہارے اوپر واجب ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر نہیں کرو گے تو حرام ہوا حکم جس چیز کا دیا گیا اس کا خلاف جائے وہ حرام ہوا نماز کا حکم دیا گیا نماز کا چھوڑنا حرام ہوا زکوٰۃ کا حکم دیا گیا زکات نہ دینا حرام ہوا اولا تخت الولاد من املاق اور اپنے اولاد کو بھوک مری سے یا بھوک کے خوف سے تو غریبی کے خوف سے قتل نہ کرو نہ ذکم اولا تقرب الفواہ شمینا ماضہ امین ہا ما وَمَا بطن تمام بے حیاں سے تمام معاصی خواہش کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے گناوں سے بچو جو ظاہر ہوں یا باطن ہوں ظاہر کھل کر کے کھلم کھلا بہت سے بڑے گناہ کیے جا سکتے ہیں کسی کا مال العلان غصب کر لیا جائے بڑا گنا ہے لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں بہت بڑے گناہ کا باعث ہوتے ہیں وہ چھپ کے بھی اللہ سے کر سکتا ہے لوگوں سے چھپ کر کے کر سکتا ہے لیکن جس رب کی ذات جس رب کی آنکھ نہیں سوتی وہ اس کی ہاتھ سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا ما بطن کا مطلب ہے کہ دوسروں سے تو پوشیدہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں رکھ سکتا ما زہرہ ولاسلط حرم اللہ اللہ بلحق ہم نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ہر نفس کا قتل کرنا حرام ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا اللہ بالحق آپ کو جس چیز کے جس نفس کے قتل کرنے کا حق دیا ہے ایک جانور ہے اگر آپ اللہ نب الزت نے اس, اس کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تخت الو سورج جس کو لٹورا کہتے ہیں یا کون سی چڑیا ہوتی ہے کہتے ہیں اس کو قتل نہ کرو اسی طرح اللہ تخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل بفاد ہے ایک جانور معمولی سے معمولی جانور ہو چیونٹی ہے بغیر کسی گناہ کے اس کو اگر آپ کو تکلیف دے رہے تو اس کا قتل کرنا جائز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی چیوٹی نے ان کو کاٹ لیا تو پوری قریت نم لیجیے ان کا گھر ہوتا ہے پورے کو جلا دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمبی ہائی ہلّت خراس جس نے کاٹا تھا اس کو وہ جرم کی مستحق تھی وہ گناہ کی وہ سزا کی مستحق تھی نہ کہ سب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو جب تک اللہ تعالی حق نہ دیا ہو اس کے مارنے کا حق نہیں ہے انسان کو کا خون معصوم ہے لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ تین چیزوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حرام نہیں ہے تین اسباب کی بنا پر اسی بلسانی شادی شدہ اگر اس نے زنا کر لیا تو اس کو جینے کا حق نہیں کیونکہ حلال کی لذت پا کر کے حرام پہ دوڑتا ہے تو اب اس کو جینے کا حق نہیں اسی طرح آدمی اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے کفران میں حرام کے لیے دوڑتا ہے یا سمجھ لیجئے اس کو کسی چیز کی خاص طاقت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس حرام کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن کرتا ہے کہ اس کا گنا بڑھ جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے اس میں شیخ زانی بوڑھا ہے اس کی شہدت کمزور ہو چکی ہے اس کے باوجود یہ غلط کام کرتا ہے عائل المستبر فقیر ہے لیکن تکبر کے ساتھ اور اپنے کو فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا اور چلتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے گنا ایسے ہیں جو کبھی کبھی جان کے خطرے میں ان کی وجہ سے جان کا خطرہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اسی طرح اطارک دین ہی کوئی اپنے دین, دین اسلام سے مرتد ہو گیا اس کا قتل کرنا واجب ہو گیا اسی طرح المخارق الجماع اگر کوئی شخص جماعت سے نکل گیا کوئی حکومت ہے مسلمان حکومت ہے اس پر اگر کوئی شخص مسلمان لوگ اکٹھا ہو گئے اگرچہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے امر بالمعروف اور نہن المنکر کا کام کرتا ہے اور دوسرے ارکان کو قائم کرتا ہے اپنے تئیں اگرچہ وہ غلط ہو تو اس کے خلاف ابھارنا یا اس کے خلاف لوگوں کو لشکر کشی لوگوں کو لے کر کے کرنا یہ حرام ہے ان کو قطل کرنا جائز ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انطانو اسلح نما اگر دو ٹولیاں مسلمانوں کی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اسلح ہو بینا بغت عہدہ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکشی کرے بات نہ مانے نہ حب اس پر حملہ کرے قاتل اللہ طبع حتعیٰ المر اللہ احمر اللہ تو جو بغاوت کر رہی ہے اس کے خلاف تم جہاد جنگ کرو یہاں تک کیوں اللہ کے حکم کو مان لیں تو اللہ تخر النسل حرم اللہ, اللہ وََ تب یہ اللہ رب عزت کی وسیعت ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو اللہ کی وسیعت ہے وسیعت کہتے ہیں اس امر کو عربی میں اس حکم کو جو جس کی تاکید کی گئی ہو یعنی اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم دیا ہے ولا تقرب مالیم اللہ بل احسن خطہ یتیم کے دیکھیے یہ انسان اسلام کی اجتماعیات کی کا ایک بہت اونچا پہلو ہے اسلام نے کمزوروں کے حق کو بہت ہی اونچے انداز میں محفوظ کیا ہے اگر اسلامی قوانین کے نرخواز نفع... دنیا میں ہو تو دنیا میں کوئی شخص مظلوم نہ ہو غلط تقرب مال التیم وہ بچہ یا وہ بچے جن کے باپ مر چکے ہیں باپ مر چکا ہے ماں ہے تب بھی اس کو یتیم کہا جائے گا لیکن ماں اور باپ دونوں مر چکے ہیں تو یقیناً وہ زیادہ ہی مستحق رحمت اور شفقت کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلتی احسن اچھے طریقے سے قریب جاؤ ورنہ اگر اچھے طریقے سے نہیں اس کے قریب جاتے ہو تو اس کے قریب تک نہ جاؤ بلتی ہی احسن خطا اب لوگا ہو اس وقت تک کہ وہ جوان ہو جائے جوان ہونے کے بعد بھی جوان ہو سکتا ہے کہیں آپ کی پندرہ سال کی عمر ہو گئی جوان ہو گیا اب اس کا مال اس کو ہم دے دیں نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک چیز ہے یتیم کی پرورش کون کرے گا درجات اس کے مقرر ہیں سب سے پہلے اس کے چچا ہیں مستعف اگر نہیں ہیں تو دادا ہیں دادا نہیں ہے تو اور جتنے قریب کر ہیں ماموں ہیں اس طرح کے لوگ ہیں کوئی بھی اگر ان کی پرورش کر رہا ہے تو ان کے مال کا کی حفاظت ان کے اوپر ضروری ہے یہ نہیں کہ اس کو ضائع کر دیں مال کی حفاظت کے بارے میں اللہ بالتی اصن اچھا طریقہ یہ ہے یتیم کے مال کی حفاظت کی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ولی مال یا کجر لہو اگر کسی مال کا کسی یتیم کا کوئی ولی ہوا اس, کو پر, اس کی پرورش کر رہا ہے اس کا مال اس کے ہاتھ میں تو اس کو تجارت میں لگا دے نہیں تجارت میں لگائے گا تو آہستہ آہستہ اس کو ذکات کھا جائے گی یہ ہے طریقہ اللہ بلتی آسن ولا تقرب مال یتیم اللہ بلتی آسن یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا حتہ جب لوگ ہو یہاں تک کہ اپنی جسمانی اور عقلی طاقت کو قوت کو پہنچ جائے اسی, طرح اسی معنی کو دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کیسے اس کو پتا لگے گا کیسے پتا لگے کہ وہ اپنی جسمانی اور اپنی طاقت کو پہنچ چکا ہے اب وہ مستحق ہو گیا کہ اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تاکہ وہ خود اس میں اپنا تصرف کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے غفلیہ تامہ حتہ عیدا بلغ نکاح فائن آسمر دیکھیے بڑی دقیق بات ہے غفول تامہ ان کی آزمائش کرو دس سال کے ہو گئے بارہ سال کے ہو گئے پندرہ سال کے ہو گئے پندرہ سال کی عمر میں عام طور پر آدمی بالغ ہوتا ہے اگر عام طور پر صحیح حکم یہ ہے کہ پندرہ سال میں اس کو بالغ کا حکم دے دیا جاتا ہے اگر صبح ہوا جیسے کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریضہ کے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ کی جو لڑنے والے ہیں بالغ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے جو چھوٹے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے تو اس میں عطیہ القرضی ایک تھے وہ کہتے ہیں کہ ہماری شرنگا کھول کے دیکھی گئی تو میں بالغ نہیں ہوا تھا مجھے چھوڑ دیا تو صحابی ہو گئے ان کی قسمت اچھی تھی اور جو بڑے ہو گئے تھے بالغ ہو گئے تھے یعنی وہ لڑنے کے لائق تھے تو ان کو تو کہنے کا مطلب ہے کہ پندرہ سال کی عمر عام طور پر بروغت کی عمر ہوتی ہے لیکن اگر اس عمر میں بھی حتی اذا بلغ ال یہ عمر بھی ان کو اس عمر کو بھی پہنچ گئے لیکن اس کے باوجود عقل ابھی کچی ہے فین آنست من روشد خد قویل امام علوم اگرچہ وہ پندرہ سال اٹھارہ سال ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ چودہ سال ہی کی عمر میں وہ اس طرح کا جینیت ہو کہ اس کی عقل پوری ہو گئی ہو کوئی بیس سال تک پہنچ کر کے بھی یعنی گویا سمجھ لیجیے نیم عقل رہتا ہے یا پاگل کی طرح رہتا ہے چالیس سال پہنچ جائے زندگی بھر اس کی آپ پرورش کریں گے جب، یا اس کے مال کی حفاظت کریں گے جب تک وہ اس لائق نہ ہو جائے کہ وہ اپنا مال خود سنبھال لے فن آپ نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی دیکھو بہن آم روشدن اگر دیکھو کہ وہ ان کو اکلا گئی ہے تو ان کے مال ان کو دے دو کہ بھائی اب تم اس کا انتظام کرو ولا تک کلو اصرا بیدارو یہ دیکھیے ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا تھا تو اس کے مال میں بیجا تصرف کر کے کھا جاتا تھا یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوتے تو ان کا مال سب کچھ ضائع ہو گیا کہتے تھے کہ وہ اس نے کھا لیا اور ہم, ہم نے اس میں جو کچھ کیا ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے اللہ رب العزت فرماتے والا کلو ہے اسرا بیدارن ومن کا نغنی فلی استعف من قانہ فقیرن فلیا کل یعنی آپ کو اگر اس کام میں تجارت میں محنت ہے اس کے مال کی تو آپ اس حد تک لے سکتے ہیں جتنا کہ محنتانہ آپ کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہے اللہ تعالی نے دوسری طرف سے اس کو مال دیا ہے تو چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ لے اور یتیم پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کو اس کے مال کی تجارت کرے فعید ادا ام اشہد و کفا بلّہ شہید دیکھیے اگر جب مال دینے لگو تو لوگوں کو شہادت لوگوں کی شہادت بھی لے لو ایسا ہو سکتا ہے بچہ اتنا ہوشیار ہو کہ مال لے کر کے کل کہے کہ ہمارے چچا نے ہمیں دیا ہی نہیں دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا خاص طور پہ اموال کے بارے میں ایمان پر بہت کچھ حملہ ہوتا ہے لوگوں کے اور ایمان بھی بگڑ جاتا ہے ایمان بگڑ جاتا ہے تربین سے لے کر کے کہے گا تم نے دیا ہی نہیں اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پر لوگوں کو گواہ کر لو اسی طرح دوسرے قرض وغیرہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جب قرض وغیرہ لو تو اس کو لکھ لیا کرو لکھ کر کے گواہی بھی لوگوں کی لے لیا کرو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکربال یتیم اللہ بلتی احسن ابلغا شدہ او پلقی لول میزان یعنی او میزان اور ناپ اور تول کو پورا کرو ایسا نہ کرو کہ لینا ہو تو زیادہ لو اور دینا ہو تو ناپ میں تھوڑا دو ان کے بارے میں جہنم کی وادی ہے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ المقطفین اللہ عدال النا جب لوگوں کو سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے وہی داخلہ لوگوں کو جب ناپ کے یا وزن کر کے دینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں یہ بہت بڑی بہت بڑے عذاب کا باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم میں میزان یا ناپ کے کمی کی بیماری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی بارش کی رحمت کو روک لیتے ہیں واؤ بلقیلا بالقسط لا نقل فن افسن اللہؤ صاحب لا نقلف نفسن اللہؤ صاحب یہاں انسانی کمزوری کا ایک اضر بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا آدمی اپنے تئیں مال یتیم کے مال کی حفاظت کی اس نے لیکن بغیر کسی اس کے بغیر کمزوری یا بغیر کمی کے مال کسی طرح ضائع ہو گیا کچھ حصہ ضائع ہو گیا اس نے اپنے طور پر محفوظ جگہ میں رکھی تھی اپنے طور پر اس نے عام طور پر اسی جگہ پہ اس کو لگایا تھا کہ تجارت میں فائدہ ہوتا ہے لیکن خدا نخواستہ اس کی کمی کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا کہ مال کا نقصان ہو گیا لانقل اللہ صاحب یہ نہیں کہا جائے گا تم اس کا اس کا تاوان دو نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ گویا اللہ تعالیٰ ان کو معذور کرتا ہے کہ تم نے اپنی کمی نہیں کی اپنی طرف سے اب باقی میں تم معذور ہو لان وقل اسی طرح میزان میں بھی اگر خدا ناخواستہ غلطی ہو جائے کبھی کبھی میزان کہتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا شرط یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر کے کمی نہ کی جائے وہی داف ال تم فاضل یعنی اگر میزان آپ نے کمی کی میزان میں یا ناپتول میں تو حرام ہے تاحرم تو کرنا واجب ہے اگر اس کا الٹا کیا آپ نے تو وہ حرام ہے آپ کے اوپر وہی داخل تم فادل اور جب بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو لاجن کم شنا قوم اللہ اللہ تعالی اے دلو اقرب التخوا کوئی دشمن ہی ہو تمہارا لیکن عدر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا ہے دشمن, دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے انصاف کے بہت سے ایسے امثلہ بھی آتے ہیں کہ حضرت شرح قاضی تھے ان کے سامنے حضرت علی اور کسی یہودی کا معاملہ پیش آیا یہودی نے کہا کہ یہ جو ذرا لیا ہے حضرت علی نے یہ میری ہے انہوں نے کہا حضرت علی نے کہا یہ میری ہے شریح کے بارے میں قاضی شریح اسلام کے بہت بڑے قاضی مشہور ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی دلیل کیا ہے ذرہ تو یہودی کے ہاتھ میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے دلیل گواہ کون ہے تو اپنے آزاد کردہ غلام کو لے کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گواہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے مولا ہیں اور آدمی کے انڈر رہنے والا یا اس کے ماں کا, حق کا کوئی شخص ایک دوسرے کے لیے گواہی نہیں دے سکے زبردستی کر کے اس کو گواہ بنا لیا ہو اس کے بعد حسر حسن کو گواہ لے کے ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں ان کا گواہ نہیں مانا جائے گا ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی کہا یہ شباب اہل الجنہ سید و تو شباب اہل الجنہ ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی حکل تقبل و تمہارا بیڑا گرگ ہو تم ان کی گواہی نہیں مانو گے کہیں گے کہ نہیں ہم مانیں گے دیکھیے اس کے بعد پھر حضرت علی نے کہا تو پھر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے شورحرضی اللہ رحم اللہ نے کہا یہودی سے لے کے جاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے قبضے میں ہے یہ زرا تمہاری ہے اس کے بعد اس نے مڑ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور کہا اگر اسلام میں اس طرح کا انصاف ہے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے اوپر ظلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکرب الاخوا قول اور فعل میں عدل ہونا چاہیے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے ایک جانور کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے تو کسی آقل یا والغ یا عورت یا مرد یا اس طرح کے انسان کے اوپر ظلم کرنا کہاں عدل اور انصاف بہرحال ہر ایک کے ساتھ چلنا ہے ولو کا نظا قربا وہی راقل تم ولو کا نذا قربا یعنی یہ تمہارا عدل اس عدل اور اس انصاف کی مار اگر سے تمہارے کسی قریبی پر پڑ رہی ہو پھر بھی عدل کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے ولو کا نظا قربا وہ بے عہد افو اللہ تعالیٰ کے عد کو پورا کرو اگر تم نے وعدہ کر لیا ہے یا اللہ سے کی قسم کھا کر کے کوئی چیز نظرمانی ہے سب اس میں داخل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا ہے الس کو سب سے بڑا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے اس عہد کی تذکیر کے لیے انبیاء رسول کو بھیجا ہے عام ایک اس پورے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی تعمیل کا یہاں حکم اس لفظ میں دیا گیا اور خصوصی عہد جو ہے وہ یہ کہ آپ کسی سے وعدہ کر لیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے وعدہ کی جو مخالفت کرتا ہے وہ منافق کی نشانیوں میں سے اس کے اندر ایک نشانی ہوئی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح اگر آپ نے نظر مانی ہے کوئی چیز تو نظر کا پورا کر پوری کر نظر کو پوری کرنا ضروری ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یو خون و یا خواب ہوں یومن کا مسلمانوں کی یہ کا یہ سیوا ہے کی جب نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں بہرحال بےآد اللہ اخو ظاہم یہاں بھی تاکید کے دیکھیں پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا الایا ظاہر بھی ٹیپ کا دوسرا بند جو ہے ہر تھوڑی مدت پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی تاکیدی وسیعت اور تاکیدی حکم ہے اللہ اللہ کو تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو وہ انحدی مستقیم یعنی اگر عہد اتنا وفا نہیں کیا خیانت کی تو یہ حرام ہوا کیونکہ یہ محرمات کا بیان ہو رہا ہے جو جس چیز کا حکم دیا گیا وہ واجب ہے اس کے خلاف وہ حرام ہے وہ انحدہ سے راطی مستقیم اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے فتب اس کی اتباع کرو اولا بے سب فرقم اور ادھر ادھر کے دائیں بائیں کے پگڈنڈیوں کو یہ میں دیکھا یہ ترجمہ شاہ علی اللہ صاحب یا شاہد القادر کے اس میں پگڈنڈیوں کو نہ پکڑو یعنی کسی پرانے بزرگ کے ترجمے میں انہوں نے کہا پگڈنڈیوں کو نہ دیکھیے یہاں صراط کا لفظ استعمال کیا ہے شاہ راہ کلی ہے ایک دم اور اس کے لیے دوسرے چھوٹے راستوں کے لیے اولا تک سبل دائیں اور بائیں پگڈنڈیوں کو مت پکڑو فتفر قبی کم ہی تو اللہ کے راستے سے کھلے راستے سے راط سے تمہیں یہ پگڈنڈیاں دور کر دیں گے تم کو وہاں سے جدا کر سفر یہ تمہیں لے کر کے الگ ہو جائیں گے اللہ کی راست... کا راستہ الگ ہو جائے گا سفر رقابی پھر اللہ تعالی فرما دیں یہ اللہ رب العزت کا تاکید حکم ہے اللہ الکم تف تاکہ تم اللہ تعالی سے دیرو اور اللہ تنخواہ اختیار کرو اس باب میں جو آیا ہے سراس مستقیم کے بارے میں اس میں اس میں کوئی شک نہیں اس کی تفسیر وہی کی جائے گی جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام ہونے کے بعد اپنی امت میں چھوڑا ترکت فیکم امرین لن لن ما کم بیما کتاب اللہ وسنتی حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات میں اگر مسلمان انہی دونوں کی طرف رجوع کریں تو اختلاف نہ ہو اور اگر اختلاف انہی دونوں کے الفاظ پر مبنی ہے دونوں کا مانا نکل سکتا آیت میں یا حدیث میں تو اختلاف کی بات ہی نہیں ہے کہا جائے گا کہ دونوں جائز ہے لیکن پھر جا کر کے یہاں کہ ہم نہیں اس اگرچہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے ہم نہیں مانیں گے فلاح ہی کی بات مانیں گے یہ ہو گئی پگڈنڈیا دیا بھر رکھا اس میں سفر بہرحال ہوگا ہوا اور امت کی تاریخ جو ہے اس پر گواہ ہے یہاں حضرت عبداللہ صحیح روایت میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً بھی دی ثم قال احادہ سبیل اللہ مستقیماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط سیدھا خط کیچا سیدھا لکیر کینجی اور آپ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے اللہ رب العزت کے سیدھے راستے کی ثم خط خطوطاً ان یمین ذلك الخط پھر اس بڑے بڑی لکیر کے ساتھائیں کئی لکیریں آپ نے کھینچی بائیں بھی آپ نے کئی لکیریں کھینچی پھر آپ نے فرمایا وہ ہاد لی شیطان دھو ہی ان کنارے کے راستوں میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے إلا یہ کہ اس پر شیطان بیٹھ کر کے مسلمانوں کو بہتانے کے لیے بلاتا رہتا ہے اس نے تو قیامت ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہی دھمکی دیا تھا اولا ادل اولا رب فن میں واسون اے میرے رب قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے ذرا سا ان کو ہم چھوڑا لاحت لا نک نظریت ہو جس شخص کی بنا پر جس ذات کی بنا پر مجھے ملرون کیا گیا راد درگاہ کیا گیا لا نکن نظریت ہوں اللہ خلی اللہ میں ان کی ضروریت کی گنے کو پکڑوں گا حنک کہتے ہیں یہاں اور حنک اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہو جانوروں کے گردن میں ڈال کر کے لوہے اور یا کوئی ایسی سخت چیز ہوتی ہے اس کے کھینچنے سے وہ چبھتا رہتا ہو تو اس کی طاقت جو ہے جانور کی اس کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے جس طرح نکیل ناک میں ڈالی جاتی ہے تو وہ کتنا بھی بڑا طاقتور جانور ہو بہرحال اس سے کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان نے بہرحال یہ دھمکی دی اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنی قدرت اور اپنی حکمت کی بنا پر چھوٹ دے دیا جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اتباع وہی لوگ کریں گے جو ہمارے بندے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ ولا السبل بكم. اسی طرح اس کی تفصیل بعض علماء کہیم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑے عالم گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ابن تیمیہ ابن قیم اور اس طرح امت میں بہت سے علماء گزرے ہیں لیکن بعض لوگ اللہ کی قدرت سے جس طرح تارے تو ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت بڑے تارے ہوتے ہیں ان کی روشنی لوگ زیادہ پاتے ہیں یا اس کی وجہ سے ہدایت زیادہ پاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تارہ جو ہے بڑا ذاقب تارہ جو ہے شمال کی طرف ہے تو سمت اس سے پہچانی جاتی ہے امن تیمیا ابن قیم اسی طرح اور دوسرے بہت سے اور لیکن ان لوگوں نے اپنی تعلیفات اور تالیفات کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا حقیقت میں زندگی بھر آدمی کتنا بھی درس دے کتنا بھی کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک وہ جیل جیل کے معنی جھول یعنی وہ اس ان کے جو زمانے میں رہنے والے تھے وہ جب تک زندہ ہیں تب تک تو یاد کریں لیکن مرنے کے بعد وہ بھول جائیں گے لوگ ان کو بولیں لیکن تعلیفات جو ہیں اچھی اچھی تصنیفات چھوڑ کر کے آدمی مرے گا تو زندگی بھر لوگ اس کو پڑھیں گے یاد کریں گے کہیں گے کالا رحم اللہ اللہ ان پر رحم کرے انہوں نے فرمائے بار ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں ایک مختصر بات کرنا چاہتے ہیں سرات مستقیم کے بارے میں کیونکہ لوگوں لوگوں کی عبارتیں اور لوگوں کی تعبیریں اس کے بارے مختلف ہیں میں بھی ایک مختصر تعبیر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مستقیم کی تعریف کیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا وہ راستہ ہے جس کو اللہ تعالی نے بندوں کے لیے واضح طور پر بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف اسی کی اتباع کی جائے اور اس کے بعد مخلوق کے اوپر تمام راستے بند ہیں اور کسی راستے کے اوپر چلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے اور اس راستے کا مقصد کیا ہے افراد بالعبادہ بل بازا اللہ اللہ رب العزت کی, کی عبادت کی جائے اور افراد و رسول ہی بتا تمام امبیا کے امت کے اوپر یہ لازم تھا کہ اپنے رسولوں ہی کی اطاعت کریں اس اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت کو شریک نہ کریں اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت نہیں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا موسا علیہ السلام ان کی امتیوں پر ہی واجب تھا کہ موسا علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت کو شریک نہ کریں فلا یشرک شرک احدن کی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں کسی کو شریک کرے میوجر توحید اللہ کی توحید کو خالص کرے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھی خالص کرے وہ ہاضا کل مضمون شہادت اللہ اللہ اور یہی مقصد ہے اور یہی مضمون ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا لا الہ اللہ صرف اللہ کی عبادت محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتباع کے لائق ہیں کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جائز نہیں چاہے یہودی ہو نصرانی ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی میرا نام سن لیا اگر اس نے میری اتباع نہیں کی تو جہنم میں داخل ہوگا حتی لو حق تالا الا وسیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسا اگر زندہ ہوتے تب بھی ہمارے ان کے اوپر ہماری اتباع حاضر تھی دیکھیے اس کی واضح مثال سب سے بڑی یہ ہے جیسا کہ ہادیس میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے نصرانی یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا نسرانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو یہودیوں نے قتل کیا ہزاروں سال کے بعد اس عقیدے سے تنازع کر کے کہا یہودیوں نے کسی اور نے قتل کیا ہے ہزاروں سال کا یہ عقیدہ تھا ان کا عقیدہ روزانہ بنتا اور بگڑتا رہتا ہے ان کے کوپ اور پادری ہی عقیدہ بناتے اور بگاڑتے ہیں فتکان میں ان کے پوپ نے یہ فیصلہ کیا آج سے بیس پچیس سال پہلے